میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ اسلام کی خوبیوں اور اسلام کی بہترین تعلیمات کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں روزہ ہر سلسلے میں ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے مبلغین مدنی پھول دیتے ہیں آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر ملازر کر رہے ہیں ان نمبر پر آپ فون کیجیے انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا آج موضوع بھی بڑا پیارا ہے موضوع بتانے سے قبل آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی پاک صاحب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 اگر کوئی فرد اسلامی تعلیمات کو اپنائے تو وہ بہترین معاشرے کا فرد بن سکے ایک اچھا انسان بن سکے وہ خوبیاں اور وہ بہتر باتیں کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب دلاتی ہیں اور معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں ایک مقام بناتی ہے ان باتوں کا اس سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے آج موضوع ہے بڑا پیارا سمجھانے کے فوائد مسلمانوں کو سمجھانے کے فوائد نیکی کی دعوت دینے کے فوائد اس کے فضائد اور پھر نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت یہ دیکھیں جب کوئی کسی کو سمجھاتا ہے کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو یقیناً اس کے فوائد ہوتے ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے اس فرد پہ بھی ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینے والے پر بھی ہوتا ہے اور اگر یہ اجتماعی طور پر ہو تو پھر اس اجتماعی اس کے فوائد نظر آتے ہیں اور پھر جب نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ سمجھانے کا سلسلہ معاشرے میں اچھے انداز میں جاری رہے تو معاشرے میں اس کے مثبت انداز اس کے مثبت اثرات نظر آتے ہیں اور جب سمجھانے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کے منفی اثرات معاشرے میں نظر آتے ہیں سمجھانے کا سلسلہ جاری رہے تو لوگ نیکی کی طرف گامزن ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں اچھائیوں کو اپناتے ہیں خوبیوں کو اپناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف آتے ہیں کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو لہذا وہ بھلا دیتا ہے سیدھی راہ سے بھٹکا دیتا ہے اب مسلمانوں کا کام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس نے اخلاق کے ساتھ اور اچھی تربیر کے ساتھ بھٹکے کو اچھی راہ کی طرف لائیں وہ کو واپس رب تبارک و تعالی کی اطاعت و سما برداری کی طرف لائیں گناہ گاروں کو نیکیوں کی طرف لائیں یہ مسلمانوں کا کام ہے تبلیغ دین کرنا اشاعت دین کرنا سمجھانا مسلمانوں کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرنا غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا قرآن اور سنت کی طرف لے کر آنا اللہ تعالی کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف لے کر آنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کیوں کیونکہ نبی پاک علیہ اللہ وسلم نے فرمایا بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو جو مسلمان ہے اور الحمدللہ مسلمان ہے تو نوعت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو دین کی طویل و اشاعت بگاڑ کو ختم کرنا اچھائیوں کو پھیلانا اس کی ذمہ داری کس کی ہے یقینا یہ آپس میں مسلمانوں ہی کی ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں آیات کریمہ میں ہمیں سمجھایا بھی گیا ہے بتایا بھی گیا ہے کہ مسلمان ہی ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں گے برائی سے منع کریں گے تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سمجھانے کے فوائد اس پر انشاءاللہ اللہ زو گفتگو کی جائے گی آپ سلسلے میں شامل رہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا موضوع کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی کچھ سوال کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کے سوال کو شامل سلسلہ کیا جائے گا مفتی صاحب سمجھانا یقینا فائدہ مند ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی اس بات پر دلیل ہے قرآن پاک سے نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت اور اس کے فوائد کہ اس سے معاشرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں اس کو کیوں ضروری ہے قرآن مجید نے فرقان حمید میں اس کی جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہے اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے تو ان شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاً تو جیسے کہ سمجھانے سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اشار فرمایا وزر نزدیک سمجھائیے کہ سمجھانا مومنین کو نفع دیتا ہے کیا بات ہے پتہ کہ سمجھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب جبھی ہی سمجھانے کی ترغیب دی گئی اور وہ اس فائدے کو اٹھاتے ہوئے گویا کے سمجھانے والے کی بات پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اسلام کی خوبیوں کے اعتبار سے اگر بات کریں تو اسلام نے اس کی خوبیوں کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشار فرمایا کہ مینین کی صفت ہے باد اولیا اباد چی کہ مومن اور مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں رفیق ہیں یا مرون بال معروفی وین ہُونا انل <الْمُنْكَر> بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے رو کیا اچھا بات اور اس کے مقابلے میں شا فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں جی جی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے رو اچھا اے اے تو پتا چلا کہ اسلام کی یہ خوبی ہے اور ایک مومن کی صفت یہ hmm. کہ وہ بھلائی کا حکم دینے والا ہوگا اور برائی سے روکنے والا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ نے اس امت کی صفت امت محمدیہ کی خوبی بیان فرمائی کے ولتا کم من کم امت و بل معروفی و ین انل منکر و الافلی کیا بات فرمایا کہ ایک تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچے تو, تو یہ فرمائے کہ اس امت میں سے ہونے چاہیے اور خود اس امت کے لیے فرمائے <تصفح> خیر امدین خورج امرون بال معروف ہی وطن کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی کیوں کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہوائی سے روکتے امت, امت, امت کی خیریت امت کی بہتری بہترین ہونے کی صفت کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ تم بھلائی کا حکم دیتے بہت ہو برائی سے روکتے اور پچھلی امتوں کو جو ان پر عذاب نازل ہوا لانت ہوئی اس کا وجہ بھی یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ برائی سے روکتے نہ تھے جیسے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے قرآن مجید میں فرونی اسرائیل لسانی دابودی مریم ضالک بسان یا تدون کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کی زبان پر ان لوگوں پر لانت, لانت فرمائے اور پھر آگے ارشار فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ نافرمانی کرتی تو فرمایا قانون لایا تنا من کر اور برائی سے یہ روکتے نہ تھے ٹھیک تو یہ کتنا برا کام کرتے تھے تو ان امتوں کی ہلاکت کا سبب رحمت الہی لانت یعنی رحمت الہی سے دوری اس کا سبب کیا بیان فرمائیے کہ برائی سے روک نہیں رہے تھے اپنے اپنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے یعنی میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے دوسرا جو بھی کرتا رہے مجھے ہمیں جو ہے وہ فرق نہیں اور اگر یہ دیکھا جائے تو آج بھی اس طرح کے افراد کی اگر کہا جائے کہ لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے یار وہ کر رہا ہے نا مجھے ہمیں اس سے کیا ہم تو جو ہے وہ نیک کام کر رہے ہیں ہم تو اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں تو ہم دوسرے کو جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ روکیں یا کیوں اس کو جو ہے وہ کہہ کر اپنا بلا و دشمن کیوں بنائے ہمیں کیا جو فرق پڑا ہے حالانکہ اس کی بڑی پیچھے مکمل ایک سسٹم اور لوجک ہے جیسے کہ بخاری شریف کے ہری سے مبارک جس میں فرمایا کہ مثال ایسی ہے کہ ایک جو ہے وہ کشتی کے اندر سوار ہیں اور نیچے والا چونکہ کشتی جب ہوتی ہے تو اس میں نیچے والا نیو پانی نہیں نکال سکتا وہ اوپر سے آ کے جو ہے وہ عرصے سے جو ہے وہ پانی اوپر ہی سارا نظام ہوگا سمندر سے کھینچے گا وہ اب نیچے والے اوپر والے کے پاس جاتا تین منزلیں تھیں تو درمیان والوں کو تکلیف ہوئی کیا تم بار بار جو آتے رہتے ہو تو اب اس نے کڑھاڑی اٹھائی کے چلے نیچے سے ہی جو میں سوراخ کر لیتا ہوں پیدے سے ڈائریکٹ پانی یہ حاصل کر لیتا ہوں فرمایا کہ اب اوپر سب سے اوپر والے نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تو اس نے کہا میں پانی حاصل کر رہا ہوں کیوں انہیں تکلیف ہوتی ہے فرمایا اگر یہ لوگ اسے نہیں روکیں گے سوراخ کرنے سے خود بھی ہلاک ہوگا یہ اور انہیں بھی ہلاک کر دے بالکل اور اگر اس کا ہاتھ روک دیں گے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے سے تو خود بھی جائیں گے اور دوسروں کو بچا لیں گے تو یہی معاشرے گا نظام کی اگر آج ہم برائی سے روکیں <خف> گے نہیں تو کل کو ہم خود مبتلا ہو <tellak> جائیں گے اس <tellak> کے اندر اور اگر کوئی کہے کہ جناب میں بہت جو ہے وہ متقیب پرہیزگار ہوں ساری چیزوں سے چلے آپ بچ جائیں گے لیکن کیا آپ کی نسل بھی بچ جائے گی آپ کا آپ کا پڑوسی آپ کا خاندان بھی اس کے اثرات تو پہنچیں گے نہ اگر آپ کسی کو چوری سے نہیں منع کریں گے تو کبھی چوری تو آپ کے یہاں بھی بالکل معاشرے میں چوری کریں گے یوں آپ کو بھی نقصان پہنچے گا ہی باہر تو سمجھ میں یہ آتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سمجھانا نہیں ترک کرنا چاہیے خود بھی نیکیوں پر عمل کرنا ہے اچھائیوں کو اپنانا ہے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہے سمجھاتے رہے کیونکہ سمجھانے کے فوائد ہیں اس پر اگر ہم کاربن ہو جائیں گے تو ان شاء اللہ معاشرے کا بگاڑ آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا ایاز بھائی نیکی کی دعوت کے فضائل پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت پہ گفتگو ہو رہی ہے احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً نیکی کی دعوت کے بہت سارے بیان کیے ہیں اگر تحریس اور ترغیب کے لیے آپ کچھ احادیث بیان فرمائیں تو ہمیں بھی نصیب ہوگا گا نیکی کی دعوت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک متعدد احادیث مبارکہ میں نبی پاک علی السلہ نے نیکی کی دعوت دینے بھلائی کی دعوت دینے سمجھانے کی جو اس کے متعلق ایک بہت حدیث پاک محسن بھائی جی کہ السلام کا فر ایک مرتبہ مطلب ممبر اقدس پر علیہ جلما فرما ہے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے واہ کیا بات فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کیا والا بات ہے مرحبا زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو واہ اور سب سے زیادہ سل رحمی کرنے والا کیا ہو بات ہے مرحبا سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ بھلائی کا حکم دینے والا سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا اور فرمایا کہ سل رحمی سب سے زیادہ کرنے والا یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے نبی پاک علیہ نے ارشاد فرمایا تو پتا چلا کہ نیکی کی دعوت دینے والا یہ معاشرے کا بہترین فرما کیا بسوں کا ہم یہ محسوس کر ہوتے ہیں یار ہم نیکی کی دعوت دیں گے لوگ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا خیال کریں یہ ہر وقت بولتا ہی ہے, بولتا ہی ہی ہے بولتا اسی کو فکر پڑی ہے جیسے امت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے حقیقت میں آپ دیکھیے نبی پاک علی صارسلام کی اس فرمان کی روشنی میں وہ سب سے اچھا فرد ہے وہ سب سے بہتر لوگوں میں سے ہے جو نیکی کا حکم زیادہ دینے والا ہے اور برائی سے زیادہ منع کرنے والا ہے اور ایک اور نبی پاک علیہ صاحب السلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک اور اس حدیث پاک کو تو میں موسم سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس حدیث پاک کو اپنے پیشے نظر رکھیں بھلائی کا حکم دینے کے معاملے میں اور برائی سے منع کے معاملے میں اور جس کا جو نیکیوں کا ہریس ہے hmm. جیسا کہ مومن کے متعلق کیا کہ مومن نیکیوں کا حریث ہوتا دیکھو ہے تو اگر جو مسلمان حقیقت میں نیکیوں کا حریث ہے اس کے لیے سدیس پاک میں کتنی بڑی بشارت موجود ہے نبی پاک علی سرۃ السلام کا فرمانے علی جو ہدایت کی طرف بلائے اللہ, اللہ نیکی کی طرف بلائے, آئے بلائے آئے کی طرف بلائے اس کو تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے اللہ اکبر اللہ اکبر تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی اور مزید فرمایا جو گمراہی کی طرف بلائے اس پر تمام تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گنا ہوگا اس کے ذمن میں مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک لاکھ لوگوں کو نمازی بنا لے تو اس کی آپ دیکھیے کہ جو ایک لاکھ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آئے آئے اس کا سواغ اسے ملتا رہے گا کیا بات ہے کیا ایک بات لاکھ لوگوں کو اگر سنت سکھا دی چلے مبارد مبارد لاکھ مبارد تو بہت زیادہ ہم کم پر آ جاتے ہیں یعنی کہ جس نے جتنی جتنے حیثیت کے مطابق جی جی جتنے لوگوں کو نیکی کی دعوت <تصفح> پیش کی سنتیں سکھا دی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول برحب جو الحمدللہ سنتیں سکھا رہا اور شیخ طریقت امیر حالت کیا لاکھوں لوگوں کو سنتوں کا آئین آدار بنا چلتی پھرتی تصویر بنا دیا آپ دیکھیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے کی طرف بلا رہا ہے جتنے لوگوں کو بلا رہا ہے اتنے لوگوں کی نیکی کے برابر اسے سوال مل رہا ہے سمجھتا ہوں کہ جو شخص جتنا اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں اتنا ہی زیادہ عام کرتا چلا جائے کہ جتنا نیکی کی دعوت عام کرے گا آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک ان تمام عمل کرنے والوں کے برابر اگر یہ کہا جائے کے ناظرین کہ نیکی کی دعوت دینے سمجھانے کے فوائد میں سے ایک اخروی فائدہ ہے. یعنی آخرت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے کو سمجھائے گا ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے سواب تو اپنے ثواب میں بڑھات, بڑھانے کے لیے اپنے ثواب کو ذخیرے کو بڑھانے کے لیے نیکی کی دعوت دینا اور سمجھانے کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ یہ کام جاری رکھنا چاہیے اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ بسوں اوقات جس نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہم. جن اس نے لوگوں کو سمجھایا اب یہ بس اوقات اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہو. بس اور یہ کوئی بظاہر نیکی نہ بھی کر رہا ہو سو رہا, ہے, سو رہا جی ہے جی یا یہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو نیکی نیکی نئی کا نئی کام نہیں کام ہے باغ کام ہے لیکن آپ دیکھیے کہ جس نے اس نے جن کو سکھایا کیا وہ جو نیکی کر رہا ہے اس کے نام ہے ثواب جاری یوں سمجھیے کہ ثواب کا میٹر جو ہے وہ جاری ہو جائے گا اور اس میں مفتی صاحب نے لکھا کہ مصنفین کے لیے محدودین کے لیے تقریر کرنے والوں کے لیے بیان کرنے والوں کے لیے سنتوں بھرے درج دینے والوں کے کتنی بڑی اس کے اندر بشارت موجود ہے اس سے پتا چلا کہ ہمیں شرمانا نہیں چاہیے صحیح. نیکی کی دعوت کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو نیکی کی دعوت پیش کریں تو اس کا ثواب ہمارے موجود ہے تمام عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ماشاء ماشاءاللہ ایک کال لے لیتے ہیں فیلن مزید آپ کو شامل کر دیں جی کال دیجئے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ابو قربان محمد عدنان تاری باب المدینہ کراچی سے ماشاءاللہ اللہ بہت پیارا موضوع چوائز کیا ہے کہ دور حاضر میں نیکی کی دعوت کی بے حد ضرورت ہے میرا سوال یہ ہے کیا معروف کبھی واجب کبھی فرض بھی ہوتا ہے یا صرف یہ مستحبی ہوتا ہے برائے کرم اس کی تفصیل ارشاد فرما دیجئے ماشاءاللہ آپ نے سوا بھی بڑا پیارا کیا آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ ہے جی مفتی صاحب فرض و واجب کب ہوتا ہے یا ہمیشہ مستحقی ہے اولن تو ہے فوائد ٹھیک ہے ثواب کا جو ہے وہ ذکر کیا لیکن بسا اوقات نہ کرنے کی صورت کے اندر بندہ خود بھی گناہگار ہو جاتا ٹھیک ہے اور وہ کب ہوگا جب کہ وہ چیز اس کے اوپر واجب ہو جائے امر بالمعروف و نہیں انل جب اس پر واجب ہوگا اور یہ نہیں کرے گا تو اب یہ گناہگار ہو صحیح اب کب واجب ہوگا علماء نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں اسے اس برے کام سے روکوں گا تو غالب گمان ہے کہ یہ اس سے باز آ جائے اچھا برے کام سے روکنا یا یوں نیکی کی دعوت دینے کے دراز سے کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا آپ اسے نماز پڑھنے کا کہیں گے تو وہ نماز پڑھ لے گا یہاں روکنا بھی پایا جا رہا ہے نیکی کی دعوت اور نیکی کی دعوت دونوں الفاظ میں کہہ ہیں سمجھانا سمجھا چاہے جی وہ روکنے کے معاملے میں چاہے وہ ترغیب دینے کے اگر, دا اگر دا عمومی اگر آئے مبارکہ, مبارکہ کا بول تنفع المؤمن کے سمجھائیے کہ سمجھانا نفع دیتا ہے تو اس کے بھی اطلاق کے اندر داخل تو فرمایا کہ اگر غالب گمان ہے کہ یہ مان جائے گا تو اب اس کا بولنا اس کو سمجھانا بتانا یہ واجب ہوگا اب اگر یہ نہیں بتاتا چاہے شرم حضوری کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے بھارت اب یہ خود گنا ہو جائے گا کہ اس پر شرعی اعتبار سے یہ دین اخلاقی ہر اعتبار سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ اس منصب کو ادا کرے صحیح تو اب یہ جو واجب ہو گیا تو اب تو ادا کرنا لازم ہے اچھا مثال کے طور پر واجب نہیں ہوا تو اب کیا کریں میں مجھ پہ واجب نہیں ہے سمجھانا فی الحال میری کنڈیشن ایسی نہیں ہے تو پھر علماء نے بڑی پیری بادشاہ فرمایا کہ پھر اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ سمجھائے گا تو لوگ اسے برا بھلا بھی نہیں کہیں گے اور اس کو جو ہے وہ ماریں گے بھی نہیں گالی بھی, بھی نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تو فرمایا کہ اب اگر یہ نہیں نیکی کی دعوت دے تو گناہ گار تو نہیں لیکن افضل اب بھی یہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت مستحب رہے گا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ بھی ہے کہ سامنے والے جو ہے وہ اس کو گالی دیں گے جی یا اس کو جی برا بھلا کہیں گے لیکن یہ صبر کر لے گا جی فرمایا جی جی کہ اب بھی افضل یہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت جی دے کہ نیکی کی دعوت دینے کا فریضہ تو دیکھیں امبیا کرام علیہ السلام کس قدر اخبار ظلم و ستم کیا اس کے باوجود وہ اس راہ کے اندر جو ہے وہ لگے رہے نیکی کی دعوت جو ہے وہ دیتے رہے تو آج کوئی آپ کو کیا کچھ برا بلا گئے हुँ گا हुँ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مرتبہ اور آپ کو جو تکالیف پہنچائی گئے کہ آپ کے جو ہے وہ جوتوں میں خون بھر گیا نارین پاک کے اندر پتھر, پتھر مارے گئے لیکن آپ نیکی کی دعوت سے جو ہے وہ روکے نہیں بلکہ آپ کا وہ اچھا پھر ایک تو اس اعتبار سے نیکی کی دعوت دینا ہے اب فرض و واجب کا اگر ایک اور پہلو بھی ہے جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو ٹھیک ہے ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روک, زبان سے نہیں تو پھر دل سے برا جا صحیح یہ بھی اب پہلو ہے کہ اگر آپ اس شخص کو جو ہے وہ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے پکڑ کے اس کو اس گناہ سے تو باہر نہیں, نہیں رکھ سکتے لیکن آپ زبان سے بول سکتے ہیں غالب گمان ہے کہ وہ مان جائے گا صحیح چلیں آپ کو غالب گمان بھی نہیں ہو رہا لیکن آخری جو کمزور ایمان کا درجہ ہے کہ دل میں اس برائی کو برا ضرور جانے کم از کم یہ تو کرے کم از کم تو یہ تو کرے نا فرمایا کہ یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین جو ہے وہ درجہ یہ جو ہاتھ سے روکنے والی صورتحال ہے یہ ایسا نہیں کہ ہر وقت ہی جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتی اب والد ہے والد اپنی اولاد کو کیونکہ ان پر سربراہ ہے تو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے سمجھا سکتا ہے ہر طرح کا مختلف افراد دیکھیں عوام کے اندر بھی مفتی احمد نئی نے فرمایا کہ عوام be سارے ہی جو ہے وہ اپنے کمزور ایمان کو لے کر ہی بیٹھے رہے کہ جناب ہم برا جان رہے ہیں थी थी थी ایسا نہیں فرمایا کہ ہر فرد کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ علاقے کے اندر بڑا ہے تو وہ کسی کو جو ہے وہ سمجھا سکتا ہے بتا سکتا ہے روک سکتا ہے برائی سے یہی والد والی آپ نے جو ہے وہ مثال دی تو آسان انداز میں بہت ساری جگہوں کے اوپر روکا جا سکتا ہے اور غالب گمان ہوتا ہے یہاں تو غالب گمان ہوتا ہے کہ بھائی اگر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سیٹ ہے اپنے ماتحت کو جو ہے وہ روکے گا تو پتہ ہے ماتحت جو ہے وہ رک جائے گا شوہر بیوی کو روکے گا تو ضرور نیکی کی دعوت ہی آپ نے ہر بار ڈنڈائی لے کے آپ کڑے ہو جائیں لیکن جو آپ کا منصب ہے اس کے مطابق بہرحال نیکی کی دعوت دینی ہے اور کچھ بھی نہ ہو تو بہرحال جو درجہ ہے کہ دل میں برا جانے کی اسی کا فائدہ اس کے لیے اگر ثواب پر نظر رکھیں جیسے ماشاءاللہ اللہ بھائی نے بتایا اور وہ جو حجی سے ہے حضرت موسا علیہ اللہ علام کا جو فلمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ثواب ہے تو ہر کل میں ایک سال کی عبادت کا تو اگر یہی پیشن نظر رکھے یار میں کچھ نہیں کر سکتا میری اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے کہہ کر ایک ایک بات پر ایک سال کی عبادت کا ثواب اس میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار ہم نے دعوت دی تو ثواب اس پر ملے گا یا اس کے لوگ یوں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی یار ہم تو دیتے رہے نہیں کیا ہے کا ثواب کی دعوت کی دعوت آگے عمل کرنا وہ ایک الگ تیز تیز ہے اس کا الگ ہے اگر وہ عمل کرنا شروع کر دے گا تو جیسے انہوں نے اگر نہیں تو پھر اس حدیث مبارک کو کہ آپ کے ہر جو ہے وہ کلمے کے اوپر سال بھر کی جو عبادت کا ثواب ملتا مل ہے آپ امبیہ کرام علیہ السلام کا جو منصب تھا مریض دینا آپ اس کو جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو بہرحال ہم نتیجے پر نہیں اپنے کام سے وہ رکھیں یار میرا کام پہنچانا ہے اور میرے اوپر ضروری نہیں نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان شاء اللہ اس میں ثواب ملے گا آپ مزید کچھ فضیل بیان پر میں محسن بھائی ایک بات مفتی صاحب کمزور ایمان سے متعلق رہی اس میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں کم سے کم اس چیز کی بے حد اور اشد ضرورت ہے برائی کو برائی تو سمجھیں جی جی برائی کو برائی سمجھے اتنا تو سمجھیں گے یار یہ برائی معاملہ یہ ہے کہ ہم جو برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں اور خاموش تماشائی خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں اور بسا اوقات یعنی کہ یعنی یہ دیکھیے کہ حدیث پاک کے اندر گوئے اس کیفیت کو بھی بیان کیا گیا کہ اتنا ہی کر لو کہ کم سے کم اس کو دل سے برا جان لو دیکھ کمزور ایمان والا ہے تو اب تو ایک ایسی سچویشن دکھائی دیتی ہے شاید یہ کمزور ایمان والے درجے سے بھی ہم شاید جو پیچھے ہٹتے چلے کہ برائی کو برائی سمجھ نبی اپاکی اس متعلق اس حوالے ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو شخص کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر برائی ہو رہی ہے لیکن وہ اس کو دل سے برا جان رہا ہے فرمایا وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں اللہ ہے. اکبر کیا بات ہے اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے اور جو جسے پتا چلا کہ گناہ ہوا گنا جگہ پر اور وہ اس پر راضی ہے تو فرمایا وہ اس کی مثل ہے جو وہاں پر موجود ہے सब تو सब پتہ چلا کہ آپ دیکھیے کہ اس حدیث پاک کے اندر دل سے برا جاننے کی کیسی اہمیت کو بیا کیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پر موجود ہیں برائی ہو رہی ہے جو صورتیں بیان کی گئی فرض و واجب کی رن غالب کی ہم وہاں پر نہیں اس پر پورا اترتے لیکن اگر ہم دل میں برا جانتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات فرمائے گی کہ ہم اس کی مسل ہے جو وہاں پر موجود کم از کم اپنی کیفیت کو ہم سب چیک کر چیک کر برائی کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر برا برا محسوس ہوتا یا نہیں ہوتا اور نیکی کی دعوت دینے کے فضائل کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر برائی کو برا سمجھتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے مگر سمجھانے کا بھی سلسلہ جاری رکھنا چاہیے مفتی صاحب مزید ہے کہ اب جو ماشاءاللہ انہوں نے ذکر کیا کہ آج کل زمانہ اس طرح کا ہے کہ لوگ برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتے تو موجودہ زمانے میں سمجھانے کی اہمیت نیکی کی دعوت کی اہمیت یقیناً بڑھ جاتی ہے تو اس کی ضرورت کو آپ کس طرح سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ آج نیکی کی دعوت کا فریضہ کس طرح انجام دیا جائے یہ نے بات کی کہ برا نہیں سمجھتے ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہے کہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے برائی کو اچھا یہ وہی بات جو میں فرمائی گئی کہ ہے دور لیکن راضی ہے اس کے اوپر گویا کہ وہ وہیں پر موجود ہے یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ شاید معاشرے کی وجہ سے بیرون ملک کے اندر اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو وہاں پر بسا اوقات گناوں میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے معاشرہ سب کر رہے ہیں دوسرا خاندان سے تو دور ہے نا جو اکیلے لوگ باہر رہے کو کون دیکھ رہا ہے کس کو دیکھ رہا ہے تو یہاں کسی کو نہیں پتا تو اب اچھا جو یہاں ہے وہ یہ کہ یار وہ دوست وہاں گیا ہوا ہے بڑے مزے کر رہا ہے وہاں پہ یہ تو فلاں فلا جو ہے وہ چیزوں کے اندر جو مصروف کاش میں بھی وہاں ہوتا ہے اس طرح کے بھی آپ کو بات اگر اس کے گناہوں پر راضی ہو گناہوں کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں یعنی یہ چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجئے ابھی گناہوں کے اعتبار سے اور جہاں وہ ہو رہا ہے میں بھی اگر جو ہے وہ ہوتا تو اب یہ گویا کہ آپ گناہ کی تمنا کر رہے ہیں وہاں ہیں تو نہیں لیکن اس کے اوپر راضی ہونے والے ہیں آپ وہاں پر جو ہے پہنچے ہیں اور پھر جہاں تک کہ اہمیت کتنی بڑی آتی ہے لیکن دنیا جو ہے وہ اس وقت سمجھے کہ ہتیلی کے اندر جو ہے وہ سورت حال ہے موبائل کی صورت میں نیٹ کی صورت کے اندر تو اس وقت بنسبت پہلے کے اور زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ سمجھائیں صحیح ایک یہ بات دوسری بات ہی کہ پہلے کی بنسبت سمجھانا اس دور میں آسان, آسان ہے کیا بات ہے بالکل آپ نے بڑی پیاری بات کی پہلے تو آپ کس کو کیا سمجھاتے خط لکھتے تو وہ خط جو ہے وہ مہینے کے بعد میں پہنچا آج تو آپ فون کے اوپر کسی کو سمجھا سکتے ہیں یا آپ نے کلک کیا وہاں پر گیا اچھا اگر آپ اپنی کسی سطح پر ہیں کہ آپ کوئی تحریری پیغام دے سکتے ہیں تو آپ کا پیغام دنیا کے اندر دو منٹ کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور جتنے بھی ذرائع ہیں بیان ہے تقریر ہے تحریر ہے اچھا اس سے ہٹ کے انفرادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو بھلے آپ بیرون ملک میں کہ آپ پوری دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوست احباب سے کنیکٹ نہیں رہتے رہتے ہی ہیں تو کیا آپ ان کو نیکی کی بھی دعوت دیتے ہیں یا نہیں اور نہیں دیتے تو اس کا نقصان وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ایک ہی گھر کے اندر یعنی باپ اگر متغی پرہزگار ہے تو بیٹے جو ہے وہ گنا کے دلدل کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں اب باپ نے اپنے اپنی تو کوشش کر لی خوش نماز کی طرف جو جا رہے ہیں اولاد کو اس طرف راغب نہیں کیا نیکی کی دعوت نہیں دی لے کر وہ نہیں گیا اگر بچے نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو انہیں جو ہے وہ تنبیہ نہیں کی گئی نماز کی طرف جو ہے وہ چلو یا اگر خود تو جو ہے وہ ٹی وی فلمیں نہیں دیکھ رہا لیکن اگر اولاد دیکھ رہی ہے تو منع ہاں بھی, بھی نہیں کر رہا منع بھی نہیں کر رہا اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ منع کرنا بھی چاہے تو منع نہیں کر سکتا اولاد جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی جب وقت تھا آپ کا کہ آپ اس کے ہاتھ کو روک لیتے اسے ہاتھ سے نکلنے نہ دیتے اس وقت آپ نے نیکی کی دعوت نہ دی بڑائی سے روکا نہیں تو معاشرے کو اگر ہم پیوریفائی کرنے کی بات کریں پاک صاف کرنے کی بات کریں تو اس کی ابتدا ہی یہیں سے ہوگی کہ ہم اپنے گھر سے جو ہے وہ کوشش کریں نیکی کی دعوت اپنے گھر میں دیں اگر بچے نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز کی طرف بلائیں جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ سے جو ہے وہ روکیں سچ کی طرف انہیں ترغیب دلائیں جس قدر بھی ترک نہ کرے ترق نہ کریں اسے کنٹینیو کریں اور اس کا فائدہ ہوگا کہ جب آپ کا اپنا گھر جو ہے وہ اچھا ہوگا خاندان میں اخراجات میں اثر جائے گا پڑوسی جو ہے وہ اثر لیں گے تو یہاں پر اگر ہم تنظیمی طور پر دیکھیں دعوت اسلامی کے حوالے سے دعوت اسلامی کے جو مبلکن دنیا بھر میں ہے تو اجتماعی طور پر معاشرتی طور پر اب اس دور میں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ مدنی دورہ کیا جائے چوک درج دیے جائیں انفرادی کوشش کی جائے مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے کروایا جائے تو یہ جو مدنی کام دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام ہے خود بھی ان بارہ مدنی کاموں میں عملی طور پر ہم سب شامل ہوں اور دیگر استائم بھائیوں کو بھی شامل کریں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی ایک کول دیجیے گا یہ عام آدمی میں نیکی کی دعوت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر علماء حضرات وہ کیا کریں گے یہ تو ان کا کام ہے نا عام آدمی کا بھی ہے آپ یہ بتا رہے جی حضور یہ مولوی صاحبان کا کام ہے علماء کا کام ہے کیا کہتے ہیں ایاز بھائی مفتی صاحب آپ بھی یہ دیکھیے کہ ابھی جو حدیث پاک ذکر کی گئی ہے مفتی احمد نئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشارت کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کی دعوت پیش جی. کرے اس لیے کہ اب کسی نبی نے تو تاقیامت آنا نہیں ہے تو اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم والسلام پر بھی ذمہ داری آئے جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے منصب کے مطابق دیکھیے علماء اپنے منصب کے مطابق اپنی تقریر کے ذریعے اپنی تحریر کے ذریعے علما لوگوں نیکی دعوت پیش کریں شیخ کی بات ہوئی وہ اپنے ملازم کو اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کی دعوت پیش کرے اسی طریقے سے پیش کرے والدین اپنی اولاد ہے وہ نیکی کی دعوت پیش کریں اسی طریقے سے شوہر ہے اپنی بیوی کو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق نیکی کی دعوت پیش کرے تو ہر شخص کی ذمہ داری یہ صحیح علماء کا کام نہیں ہے یہ بھی ایک بہت پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو مورزی حضرات کا کام ہے کہ وہ نیکی کی دعوت پیش وہ مفتی احمد خان رحمت اللہ علیہ نے غالباً یہ بھی لکھا کہ ہر مسلمان اپنی جگہ صاحب اپ کیا فرماتے ہیں یہ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب علماء کا کام ہے چلیں کہ آپ نہیں دیتے نیکی کی دعوت جی. برائی سے آپ نہیں روکتے اپنی اولاد کو جھوٹ سے بچانے کے لیے آپ خود بولتے ہیں کہ جھوٹ نہ کرو یا مولانا صاحب لاتے ہیں کہ اس کو بتائیے کہ جھوٹ نہ بولیں صحیح کام کرتے آپ بھی ہیں لیکن اس میں جس میں آپ کا فائدہ ہے آپ اگر جھوٹ سے روک رہے ہیں اس وجہ سے یہ جھوٹ مجھ سے بولے گا تو مجھے نقصان ہوگا آپ تو جھوٹ سے یوں روک رہے ہیں کہ نقصان تو قطع نظر بھائی اللہ تبارک کا وطالعہ کا گنا ہے اس کی نافرمانی ہے تو جب جھوٹ سے آپ روک رہے ہیں تو آپ گویا کہ نہیں انل منکر کے اوپر عمل کر ہی رہے ہیں اگر آپ نیت یہ بھی کر لیں کہ میں گناہ سے اپنے بچے کو روک رہا ہوں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور پھر جہاں جھوٹ سے روکنا ہے تو کیوں نماز سے نہیں روکنا وجہ وہی کہ ہم اپنے فماز کی نماز کی دعوت دینا اور نماز جو نہیں پڑھ رہا اس کو جو ہے وہ نماز کی طرف جو چور ہے چوری سے روکنا چور کو چوری سے روکنا تو یہ جو سا... اچھا وہ یہ کہ ہم گناہوں سے روکنے کے اندر بھی ہم گناہ ان کو سمجھتے ہیں جو معاشرے کی نگاہ میں گناہ سمجھے جاتے ہیں جو ہماری ذات کے متعلق ہیں ہاں گناہ کیوں گناہ ہے پہلی بات تو یہ گناہ کیوں گناہ نیکی کیوں کہ جس کو رب نے گناہ کرا یا وہ گناہ جس کو رب نے اب دیکھیں معاشرہ اسے کچھ بھی سمجھتا اور ہم الٹا چلتے ہیں ہم سمجھتے ہیں معاشرے کی نظر کے اندر جو چیز گناہ ہے تو وہ اس سے تو بچنا چاہیے اس کو روکنا بھی چاہیے اولاد کی بھی تفیم کرنی چاہیے لیکن اگر معاشرے میں وہ چیز صحیح ہے مسئلہ نہیں ہے جوا تاش کھیل کر کھیلا جائے تو تو اولاد کو روکیں گے وہ موبائل کے اوپر بیٹھ کر وہ جو کھیل رہا ہو تو ہمیں وہ نہیں ہوگا ہمارے جناب اس کو اس بات سے روکیں تو ایسا کیوں تو یہ کہ ہم گناہ کو اس وجہ سے نہیں روک رہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے ہم اس وجہ سے روک رہے ہیں کہ یار میرے بچے کے ساتھ رشتہ میں جو ہے وہ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ آپ برائی سے روک رہے ہیں تو جب اللہ کی نافرمانی سے روک رہے ہیں تو آپ یہ بہرحال کام کر رہے ہیں نیت کو آپ کو اپنی صاف کرنا ہے کہ آپ رب کی نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں تو آپ بھی بہرحال اس منصب پر ہیں اور پھر اس بات کی طرف علماء اپنا کام کریں گے ہر مسلمان تو بہرحال مبلغ ہے امت کہا گیا کہ تم بہترین امت عالم تھوڑی ہیں پوری امت محمد میں بکر بھی شامل اور جتنے مسئلے آپ جانتے ہیں اس اعتبار سے اتنے مسئلوں کے جاننے والے آپ بھی ہیں تو ان کی آپ بھی دیں گے ہاں جس کا چیز کا آپ کو نہیں پتا تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس چیز کے اندر جو ہے محدود پڑے بلکہ یہی کام ہے جو ظاہر ہے کہ پتا ہے کہ یہ برائی اور وہ یہ اسے روکنا ہی روکنا ہے مسلمان پر جو علم دین حاصل کرنا فرض ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ ایک تو خود بھی عمل کرے گا اور اسی علم کے ذریعے سے اسے پتہ چلے گا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے غلط ہے تو اس سے روکے گا اور اچھے دل دل کام کی جب دوسروں کو بلائے گا تو بہرحال ہر مسلمان اپنی جگہ پر نبی دین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے اپنے آپ کو جب آپ امت میں شامل سمجھیں گے تو اب آپ سمجھ لیں گے اس امت کا کام کیا ہے معروف وطن آپ کا بھی کام ہے مدنی چینل کی مبل لیکن کا بھی کام ہے دعوت اسلامی والوں کا بھی کام ہے ہر مسلمان کا کام ہے عالم صاحب کا بھی کام ہے امام صاحب کا بھی کام ہے تمام مسلمانوں کا کام ہے کہ سمجھائیں کہ سمجھانا مسلمانوں دیکھا سنت نے جس طرح باہر کا پورا سسٹم دیا علاقائی دورہ ہے دیگر ہیں گھر درس کو ترک نہیں کیا اپنے گھر سے بھی آپ نے تو اب آپ کے ہر گھر میں یہ عالم موجود ہے نہیں تو اب گھر میں درس کون دے ٹھیک ہے آپ علماء کی کتابوں سے آپ ہی درس دیں گے آپ ہی پڑھ کر سنائیں گے تو اپنے گھر سے بھی آپ کو اصلاح کرنی ہے گھر درس کا بھی اہتمام کیجئے چوک درس کا بھی اہتمام کیجیے دیجئے مدنی دورہ کیجیے اچھی اچھی نیتیں بھی اپنی بھیجئے کہ بھائی میں نے چوک درس کی گھر درس کی نیت کی انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے سلف ساری ہی نیکی کتابیں دیتے رہے بھائی ہمارے بزران دین میں سے کسی ایک کا ایسا واقعہ جو ہمیں نیکی کی دعوت کی طرف ابھارے اگر سنا دیں آپ تو. بہت پیارا واقعہ ہے اور منقول ہے یہ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ سے کیا بات ان کے بارے میں آتا ہے کہ سخت بیمار ہو گئے ہم ہمارے اسلاف کا موسم بد طرز عمل دیکھیے کیسا دل نشیں انداز ہوا کرتا تھا نیکی کی دعوت کا تو حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ سخت بیمار ہو گئے تو مریدین نے عرض کے حضور ایک غیر مسلم طبیب ہے جو جہار بھوک کرتا ہے اس کا علاج بہت چلتا ہے تو اگر آپ ارشاد اس کے بعد لے چلتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ میں علاج کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس جا نہیں جاؤں گا تو مرض نے مزید, مزید جو ہے وہ شدت اختیار کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے ٹھیک ہے مریدین جو ہے وہ انہوں نے اٹھا کر اسی غیر طبیب مسلم کے پاس جب وہ لے گئے اس نے پھونک ماری تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہوش آ گیا hmm. اور صحت یاب ہو گئے ٹھیک hmm. ہو گئے بالکل تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ آپ صحت مند محسوس کیا تو اس غیر مسلم طبیب سے سوال کیا hmm. کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ علاج میں یہ ملکہ کیسے ہرایا ہے یہ کمال کیسے یہ کمال جا وہ تمہیں اس علاج کے اندر کیسے آچو کہ پھونک مارتا ہو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے واہ تو اس نے کہا کہ میرا جو گرو تھا جس سے میں نے یہ سیکھا ہے اس نے مجھے چھوٹے جب میں تھا تو اس نے مجھے ایک سے عہد لیا تھا اور وہ کیا عہد تھا وہ یہ تھا کہ جو میرا نفس کہے اس کی مخالفت کرنا سبحان اللہ جو تمہارا نفس تمہیں کہے اس کی مخالفت کرنا ٹھیک ہے اور لہٰذا اب میرا نفس جو مجھے کہتا ہے مجھے میں اس کی مخالفت کرتا میرا جاتا دل ہوں کہتا ہے میں نہیں کرتا جو میرا دل کہتا ہے میں نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس کی یہ بدولت ہے کہ میرے علاج میں اتنا اثر ہے ٹھیک ہے تو خواجہ محبوب علیہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شاد سمجھا بتاؤ کہ کیا تمہارا جی مسلمان ہونے کو چاہتا ہے اللہ اللہ اس نے کہا نہیں تو کہاں پھر اس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ, اللہ سے, ہو سے وابستہ ہو جائے کیا بات یہ کچھ ایسے دل نشین انداز میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی فوراً کلمہ پڑھ کر دامن اسلام دیکھیے ہمارے بزرگوں کا انداز ہے وہ ہم کیسا ہم پیارا اور میں یہاں پہ ایک واقعہ اور جی جی آپ کے جو سنانا چاہوں گا حضرت شہید شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی ایک مطلب بیمار ہو صحیح تو لوگوں نے شفا خانے میں داخل کروا دیا آپ کے عقیدت من جو تھے وہ وزیر جو تھا کو بتایا کہ اس طریقے سے حضرت بیمار ہے نے جو ڈاکٹر تھا رئیس غیر مسلم طبیب تھا اس کو آپ رحمت اللہ تعالی کے پاس بھیجا چنانچہ وہ آیا آپ کے پاس جب صورت حال دیکھی تو اس نے اپنے طور پر جو کر سکتا تھا وہ کیا لیکن حضرت جو وہ اب جب وہ اس نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے اے شبلی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے جسم کے کسی عزم میں آپ کی جو وہ اس مرض کا علاج ہے تو میں عزو بھی وہ کٹوا دینے میں آسرا نہیں کروں اللہ اتنی محبت کا جو وہ اظہار کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے عزوب کار دینے کے بجائے میری علاج بہت آسان ہے اللہ اگر تم ایک کام کر لو وہ کام جو ہے تمہارے عزوب کارڈ ڈالنے سے بہت زیادہ آسان ہے اور اس میں میرا علاج ممکن ہے بتائیے وہ کیا کہا جو تمہارا جو تم غیر مذہب سے ہو وہ مذہب چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لو مارے خوشی کے میرا مرض جاتا اللہ اکبر کیا بات جب آفانی طویب نے یہ بات سنی تو اس نے کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے اوسط ہو گیا حضرت جو ایک کیفیت میں تھے مرض کے عالم میں تھے خوشی کے مارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اللہ, اللہ تبارک صحت کی دولت سے آپ کہ ہمارے اسلاف کا کیسا طرز وہ کوئی بھی سمجھانے کا دیتے تھے جہاں موقعے ماشاء اللہ ایک بزرگ کے بارے میں تھا نا کہ ان کا بالکل وقت آخر تھا نظر کا وقت تھا اور احساس میں کسی مسلمان کو روئے دینی مسائل بتانا دینی الجھن دور کر دینا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ افزل ہے اب یہ مرز الموت کا عالم ہے ایک کیفیت دیکھی کیسی نظر کی کیفیت ہے اس وقت بھی ہمارے اسلاف جو ہے وہ نیکی کی دعوت کر رہے اور اپنے مسلمان بھائی آج ہم اس کام سے بہت زیادہ دور ہو گئے مدین چینل کے ناظرین ہمیں سمجھانے کے فوائد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا چاہیے انہیں علماء کے پاس لانا چاہیے تاکہ وہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوں اور ہمارے معاشرے میں بہتریوں کا ایک سلسلہ بنے اور ایک بہترین معاشرہ ہمارے رونما جو خوبیوں اور اچھائیوں کا ایک نظر ہو کہ جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر نیکی کی دعوت دیں گے برائی سے منع کریں گے تو اس کے فوائد انشاءاللہ ہمیں نظر آئیں گے ایک کال دیجیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ یہ نیکی کی دعوت دینے کے فضائل بیان فرما رہے ہیں جس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے مگر یہ بتائیے کہ اپنے سے بڑوں کو نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیسا ہو جو علم میں بڑے ہوں عمر میں بڑے ہوں یا کسی بھی اعتبار سے رتبے میں بڑے ہوں ان کو نیکی کی دعوت کس طرح دی جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض اس کرتے اگر ایک اور کال ہو تو وہ بھی دے دیجیے گا چلے اس حساب بڑوں کو کیسے نیکی کی دعوت دیں گے انداز کیا ہونا چاہیے چھوٹوں کو دیں یا بڑوں کو دیں فکول الہو کو لئینا اللہ نے قرآن پاک کے اندر حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرون کی طرف گرجا نیکی کی دعوت کے لئے تو فرمایا فکو الہو قول اللّینہ کہ اس سے نرم بات کرنا تو احسن اور نرم انداز کے اندر بات کی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے چھوٹوں سے بھی اسی انداز میں بات کی جائے اور بڑوں سے بھی اسی انداز میں بات صحیح. کی جائے اپنوں سے بھی اپنے لیول کے برابر والوں سے بھی کہ نرمی میں جو ہے فائدہ اور فرمایا صحیح. کہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اس کی بھی صفات بیان ٹھیک ہے فرمایا صبر کرنے والا ہو وقت تحم ال اور برد با والا, با والا ہو اور فرمایا, با با با فرمایا با کہ نیک نرمی والا ہو نرمی اختیار کرنے والا واح. ہو کہ نرمی کے ذریعے سے وہ اپنی بات پہنچا سکے گا صحیح کرے گا تو ہارون رشید کو ایک شخص نے جو ہے وہ نیکی کی جو ہے وہ کسی بات کے اوپر روکا اور سخت انداز میں روکا ٹھیک ہے تو انہوں نے بڑی پیاری بات رشید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس لا تج سے بہتر یعنی اور مجھ سے بدتر یعنی فرون کے پاس بھی تو انہیں بھی کہا تھا کہ نرمی سے باہر لا کیا تم مجھے یہ نیکی کی دعوت دے رہو یا کسی برائی سے منع کرو تم کیوں سختی کر رہے ہو تم بھی نرمی سے بات کرو تو نرمی سے بہرحال بات کی جائے اور احسن انداز کے اندر سمجھائے اور پھر بڑوں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ اپنی بات بھی پیش کریں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے ذریعے سے نہیں ہو اب کسی اور کے ذریعے مثلا والد صاحب کو سمجھانا ہے تو والدہ کے ذریعے سے یا والدہ کے ذریعے نہیں چلے بڑے تا دادا سے کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھا دیا یا والد صاحب کے کسی دوست کے ذریعے سے سمجھا دیا تو یو مختلف والدہ کو سمجھانا ہے تو خالہ کے ذریعے سے سمجھا لیا نانی کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھا دیا تو حکمت جو ہے وہ بہرحال پیش نظر رکھی جائے اور پھر دو چیزیں ہوتی ہیں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یار میں نے تو سمجھایا یہ ماندہ غصہ آ تھا مجھے یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے آپ کا کام سمجھانا ہے عمل کروانا ہے نہیں ہے یہ بات بڑی اہم ہے اور پھر دیکھیں اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ پر دیکھیں حضور نے دعوت دی اور اس کے بعد کیا کیا سجدے میں جا کے اسی امت کے لیے دعا اللہ قومی ہم یہ کتنا کرتے ہیں دعوت دینے کے بعد دعا دعوت, دعوت کی دینے دی؟ دعا ہمیں سمجھ میں فرماتے ہیں نا مدنی دورہ کرنے والوں کے لیے کہ جو کبھی مدنی دورہ کے لیے نکلے بلکہ ہمارا طریقہ یہ کار ہے کہ مدنی دورہ کرنے نکلیں تو مسجد کے باہر جا کے پہلے دعا کریں دوارد. جو مدنی دورہ کر کے آئیں تب دوارد. بھی دعا کریں تو یہ اسی لیے تاکہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہو ہمارا کام سمجھانا ہے دل میں ڈالنا رب تبارک و کے والدین کے لیے تو ویسے ہی دعا کرنے سے انسان کی عمر میں جو ہے وہ برکت بڑھ کر اب والدین کے لیے بالخصوص یہ دعا کریں اور قرآن میں بھی دعا دی رب اب ان پر رحم فرما اب یہ کہ وہ دینی احکام پر عمل کرے اس سے بڑھ کر اور کیا نزول رحمت کا باعث ہوگا تو اب والدین کو احسن انداز میں نیکی کی دعوت بھی دیں اور پھر اس کے لیے ان کے لیے دعا بھی کریں اور پھر سمجھانے میں اس بات کا بھی کہ جب آپ کسی بڑے کو سمجھائیں گے تو آپ کو خود اپنے آپ پر بھی تھوڑا غور کرنا ہو صحیح ایسا بات تو سمجھانے خود چار باتیں خود والد کی نافرمانی کر رہے ہیں اب والدین کا آپ کا سمجھانا وہ رہا ہے بڑوں کو سمجھانے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ میں اگر سمجھانے جاؤں گا تو میری دس باتیں ان کو بھی پتا تو میری وہ دس باتیں مجھے بتا دیں گے تو اپنے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے نیکی کی دعوت میں رکاوٹ نہ بنے ان رکاوٹوں کو ہٹائیں گے تو ان اللہ آپ جب نیکی کی دعوت دے تو خود بھی اس پر عمل کہ نیکی کی دعوت دینے میں یا برائی سے روکنے میں اپنے نفس کو بندہ کریں جب اپنے نفس کو مخاطم دیکھیں اس کو آپ ایک کام سے روک رہے ہیں کیوں کیونکہ اللہ کی نافرمانی हुँ. ہے دوسرا کام آپ کر رہے ہیں جو وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے تو جس طرح اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے اپنے آپ کو بھی تو روکنا ہے تو لہٰذا اپنے آپ کو اپنے نفس کو بھی جو ہے بندہ مخاطب کر کے اس کو بھی سرزنش کرے کہ تو غلط کر رہا ہے اور ہو سکے تو بندہ توبہ کر کے جائے سوری اگر کسی کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کی میں اپنے گناہوں سے, سے. سے توبہ کرے کہ یا اللہ جو بھی نافرمانی اب تک تو ہوئی وہ ہوئی اس معافی کا طلبگار ہوں اور آئندہ میں پکی اچھی نیت کرتا ہوں کہ اب یہ نافرمانی نہیں, نہیں اب جائے سامنے والے کو اب یہ اگر کرے گی ایک عمل تو نہیں کیا لیکن کم از کم گنہوں کو مٹانے والی چیز پر تو عمل کر لیا تو مل کرنے والا تو گنا ہی نہیں اب اس کے بعد جا کر اسے نیکی کی دعوت ہوگا ہدایت کے لیے بڑی پیاری بات صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی اور یہ بھی ایک فن ہے کہ ہمیں سمجھانے کا انداز اس میں سفر کرنا پڑے گا سفر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ شاء سیکھنے کا سمجھانے کا انداز جب وہ سیکھنے کا موقع ملے گا نگرانی شرو سے میں نے ایک واقعہ سنا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو بہت پیارا نگرانی شروع نے واقعہ سنا ہے سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے ایک ایک شخص میں ایک بزرگ نے کسی کو کتاب دی تو انہوں نے کتاب لی تو جب کتاب واپس کی تو اس کتاب پر جا بجا جا وہ سالن کے جو وہ داغ دیگر چیزوں کے داغ جو موجود تھے اب وہ کتاب واپس لے جب نیکسٹ ٹائم وہ دوبارہ جو کتاب لینے کے لیے آیا تو انہوں نے جو پلیٹ کے اندر رکھ کر کتاب اسے پیش کیا <laughs> پلیٹ کے اندر کتاب تھا وہ بڑا شخص بڑا متاجب ہوا کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم تو کتاب مانگے آپ پلیٹ بھی ساتھ رکھ کے فرمایا پلیٹ جو ہے وہ کیا نام ہے سالن کھانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے اور کتاب کے لیے اب یہ دیکھیے بس اوقات بہت سائلنٹ ایک جو نیکی کی دعوت ہے جا. زیادہ جو ہے نا کیا نام ہے اثر کر جاتی ہے اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے اور میں کہوں گا کہ قرآن کریم کی وعایت مبارکہ ادو سبیر کا بلا حکمت بہت بڑا فن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا ہو تو پھر حکمت بھی آ جائے اور اکی نا تدبیر بھی آ اچھی نصیحت بھی آ جائے یہ ایک بہت بڑا گروپ سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ کرتے وقت بھی جو ہے نا حسن اخلاق ہونا چاہیے ہر ایک کا یعنی منصب کے اعتبار سے کوئی بڑا اگر کوئی اس طرح دے گا تو ایک الگ اپنے باپ کو یہ اس طرح کی کوئی تدبیر گا تو یہ دوسرا کام پڑ جائے گی ہر کام ہر ایک کے جو ہے وہ منصب لیول کے مطابق ہونا ہے جی کال دیجیے گا یہ حسن اسلام کی بات چل رہی ہے ہم لوگوں کو نماز سے بلاتے ہیں برا بلاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہماری مائی کر دیکھیں آپ نیکی کی دعوت دیں نماز کے لیے بلائیں اگر وہ آپ کو برا والا کہتے ہیں اس پہ صبر کریں نبی پاک علیہ السلط والس نے انبیاء کرام نے جب اپنی قوموں کو دعوت دی اللہ کی راہ واہدان کی طرف برائی تو ان کو بھی برا بلا کہا گیا خود ہم کہتے ہیں نا گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں تو اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے مگر نیکی کی دعوت دینا نہیں چھوڑنا اور ان لوگوں پر غصہ بھی نہیں کرنا مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ان کے لیے دعا بھی کرنی نبی پاک علیہ السلّہ السلام نیکی کی دعوت دیتے تھے تو ساتھ میں دعا بھی کیا کرتے تھے تو جو نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ کو برا کہہ رہے اور دعوت دے رہے تو سمجھائیے کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دے گا ساتھ میں دعا بھی کیجیے جی ایک اور کال دیجیے گا میں مزم الفت ہے میں لودرا پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں بھائی میں نے نیت کی ان شاء اللہ درج مسجد کا جاری رکھوں گا کہ جائے کہ ہمارے متقی بن جانے کے لیے خوب خوب دعائیں کرنے جزا اللہ بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تقویٰ عطا فرمائے ہمیں بھی متقی بنائے ماشاء اللہ آپ نے نیت کی مسجد درس جاری رکھنے کی مدنی درس گھر میں دیں مسجد میں دیں چوک پر دیں دکان پر دیں کارخانے میں دیں جہاں آپ کو آسان ہو وہاں پر ترکیب بنائیے مدنی درس جاری کیجیے کہ مدنی درس دینا یہ سمجھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مسلمانوں کو اللہ کی طرف رانے, اللہ کی راہ کی طرف لانے کا سنتوں پر عمل کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور چوک درس مدنی چلے کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے مبلغین۔ یہ جو ہے چوک درس ایک ایسا بہترین مدنی کام ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی مسجدوں کو بھی آباد کر سکتے ہیں اور اپنے دیگر مدنی کاموں میں بھی بہتری لا سکتے ہیں تو جن سے ممکن ہو وہ چوک درس بھی دیا کریں کہ اس میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا سمجھانے کے فوائد حاصل ہوں گے پھر دیکھیں جب ہم نیکی کی دعوت دیں گے لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے تو الحمدللہ دعوت اسلام میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ چوک درز کی برکت سے مدنی درز کی برکت سے مدنی دورہ کی برکت سے انفرادی کوشی کی برکت سے ایسے معاشرے کے ناصور افراد کہ جن سے لوگ پریشان تھے الحمدللہ مدنی ماؤ سے وابستہ ہوئے اپنے گناہوں سے اور اپنے ان برے کاموں سے توبہ کی اور ایک نیک انسان بن گئے تو سمجھانے کے فوائد ہی فوائد ہیں سمجھاتے رہیے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیے حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے امیر علیہ سنت دعوت برکاتمہ علیہ نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کا ان بارہ مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شامل کیجیے اپنے مد... اپنے گھر کے افراد کو شامل کیجیے اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی کے مبلغات سے ترکیب بنا کر ان کے ساتھ اجتماعات میں شرکت کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی سمجھائیے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے اور سمجھانا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو اگر برائی کرتے دیکھو تو سمجھاؤ نیکیوں سے دور دیکھو تو سمجھاؤ اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ مزید نیکیوں میں آگے بڑھے تو بھی سمجھاؤ کہ انشاءاللہ اس کے فوائد نصیب ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے میں اچھی حکمت اور بہترین طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بداہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم